ونعوذ بالله من شرور عفتنا ومن سيئة اعمالنا من يهدي لله بلا مضينا له ومن يضغي بلا هابي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريط له وأشهد أن محمد عبده وأنسره أما بعد فإما قيل الحبيب كتاب الله وقيل الهبي هبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محتفاثها فكل محتفاث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قرب السماوات والقبل وما بينهما ويعبده والقضل لعبادته. هل تعلم له سميعا؟ قابل السلام ورناء اكرام میره محترم ديني بھائي وقابل السلام آردهما. ایک انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح دنیا میں اللہ رب العالمین کی ربا اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور آخرت میں جنت اور نجات کے پانی کے لیے سب سے پہلی بنیادی اور لازمی شخص یہ ہے کہ ایک انسان کا عقیدہ صحیح اگر ایک انسان کے پاس ایمان شکت نہیں ہے تو نہ وہ دنیا میں اللہ کی مدد کا افزا رکھ سکتا ہے نہ قبر میں وہ نجات پا سکتا ہے نہ آخرت میں حشر کے میدان میں وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کا حساب کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پرانے غریبیں فرمایا وہ انتم ال <مُؤمنين> تم ہی غارف رہو گے اگر تم ایمان والے دنیا میں غلبہ ایمان کے بغیر نہیں ہے ایک انسان کے پاس دنیا کے سارے وسائل ہیں لیکن اس کے پاس ایمان نہ ہو تو ایسا انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں پا سکتا ہے اور ایمان ایسا ہونا چاہیے جو توحید والا ہو شرک والا ہی عرب کے مشرقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ان کی اکثریت اللہ پر ایمان لاتی ہے اللہ پر ایمان رکھتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ مشرق سے مشرق ہے. تو معلوم کہ ایمان جس اللہ کے مات دینے میں مناسب نہیں ہے بلکہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان شرک سے پاک ہو وہ توفید والا ایمان ہو وہ شرک والا نہ ہو لہٰذا دنیا میں اللہ تعالی کی مدد بانے کے لیے ایک انسان کے پاس توحید والا پیلا تو زندگی قبر کی سب سے پہلا سوال اس سے کریں گے نسب کے, کے بارے میں نہیں تنام تیرا نسب کیا،, کیا تیرے باپ دادا کون تیری ڈگری کیا تیرا पेशा اہدا کیا تیرا پیکج کتنا کتنا کماتا تھا بچے کو چھ پہلا سوال انسان سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون مر رقب کو دنیا میں اپنا رب رقب اپنی خواہشات کو خبروں کو بتوں کو مال و دولت کو پودے کو شہرت کو تعلیم اپنا رقص کو بنایا تیری نگاہیں کس کی طرف لگی رہتی تھی اپنے مسائل کے حل پہ تو سب سے پہلا سوال انسان سے پوچھا جائے گا قبل میں وہ رب کے بارے میں ہوتا آخرت کی دنیا میں دنیا سے جاتے وقت آپ دیکھیے اللہ کے نبی سفر فرماتے ہیں من کان خانا آ کہ وہ کرامی را ارا لمبا ہے امام ان دونوں نے اس کو رواج کیا ہے جس کا آخری کلمہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا امام ابود نے بات کیا ہے کہ جس کا آخری کلمہ کریمہ اللہ الابہ ہو وہ جنت میں جائے گا تو بغیر اس کلمے کے انسان کی نجات نہیں بغیر اس کلمے کے انسان نہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حسرت کا افدار بنتا ہے نہ آغرت میں اللہ کے نوفرت اور جنت کا افدار بنتا ہے لہٰذا ایک انسان کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اطلاع ہے سب سے پہلا کام ایک انسان دنیا میں سب سے پہلے فکر کرتا ہے جب اس کو سمجھ آتی ہے اپنا کریئر بنانے کے کتنا کمانا ہے کون سا جاب پیسہ آپ میں آتا ہے اپنی ریٹائرمنٹ کی فکر کرتا ہے ریٹائر ہو جاؤ گا گھر ہونا چاہیے گاڑی ہونا چاہیے کلاس ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ موت سب کے لیے موت کے بعد کیا ہے اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے یہ ساری چیزیں موت تک کے لیے ہیں بلا شبہ دنیا کی تیاری کرنا چاہیے و دولت اچھا لباس اچھا گھر دنیا یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہے اہل پہلی ایمان حرام نہیں ہے لیکن اصل فکر کون کی ہونا چاہیے آخرت اور آخرت نے بغیر صحیح عقیلے کے آدمی کامیاب نہیں ہے اسی لیے اگر کوئی اور بات ہوگی تو اللہ نمی صلی اللہ سے مرتے وقت وہی کر لے. لیکن مرتے وقت آخری چیز جو انسان کی ہونی چاہیے جس کی آخری بات لا ہو وہ جنت میں جائے گا معلوم ہوا کہ انسان دنیا سے اگر جائے تو اپنے ساتھ اس یقین اس عقیدے اور اس کو لے جائے کہ اس نے اللہ تعالی کی توحید کی گواہی کی یہ اتنا ضروری ہے توحید کسی رسمی عقیدے کا نام نہیں ہے چار چیزیں یاد کر لی بس توحید پکی ہو گئی توحید علم کا نام نہیں ہے توحید عقیدے کا نام ہے ماننے اور اس کے مطابق جینے کا نام ہے کہ ایک انسان اپنے عقیدے کو صحیح کرے وہ عقیدہ اس کی زندگی میں زندہ ہو اس کے گھر کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا نہ بلکہ اس کی زندگی میں وہ عقیدہ صبح شام دوپہر رات دن بازار میں, گھر میں سفر میں خطر میں اس کا عقیدہ اس کے ساتھ سب جا کے عقیدہ آدمی کا یہ نہیں کہ بات چیزیں جواہری چور میں پڑھ لی تھی بات چیزیں موشیہ نے بچپن میں مکتب میں پڑھا لی تھی معلوم ہے اگر معلومات اس کی توحید والی ہے لیکن توحید محض کی معلومات میں اس کے معاملات میں نہیں ہے نجات نہیں ہے لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہمارے عقیدے ہماری سوچ اور ہمارے جذبات کا پورا معاملہ توحید کے ساتھ جڑ گیا خوشی میں غم میں رات میں تکلیف میں ہر حال میں ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے یہ معاملہ توحید ہے بعض بات یاد کرنے کا نام تو ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے آپ بھی, بھی کریں معلوم ہی نہیں ہوگا تو تمام رات سے اگر راستہ ہی معلوم نہ ہو تو آدمی منزل سے کیسے پہنچ سکتا ہے لہٰذا پہلا کام ہے ضروری ہے بات اور بات ایسا لگتا ہے کہ کب تک تو کے بعد میں بار بار توبی کا سب کے راتا سے تو ہی؟ में भी तौरी, इस तो अगले इज्तेमाल में तोड़ी आप कब तक और बात अजीब पर एतराज भी करते बयान बयान आपके इज्तेमान आपकी मजलिस आपको अगर कोई बिठाकर कुछ बात करने लगाया बटन दबा दिया इस्तेमाल और कुछ है कि नहीं हुत की बातें भी कुछ है कि नहीं आपके पास آج امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھے آخری وقت صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے کا ماحول والا ہو چکا ہے شرک ٹوٹ چکا ہے کچھ ہٹا دیے جا چکے بھی بے بہت لیکن بھی آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پر ڈال ہیں اور پر جب گٹن ہوتی ہے تو ہٹا لیتے ہیں اور اس وقت بھی کی سے کی کر رہے ہیں کیا؟ اللہ کے لائر پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری وقت اپنی زندگی کے آخری دنوں میں آخری ایام میں آخری لمحات میں امت کو خبردار کیا قبر برتنی ہے آج دیکھیے وقت غور کریں خیال نہیں کہہ سکتا بھائی سے سارا شیش نکل سکتا ہے مسلمان توری پر آ چکے ہیں تب تب کو قبر رہے ہیں قبر کریں گے اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ اگر اس بات کا امکان اور ڈر نہیں ہوتا آپ کیوں ڈراتے انسان اپنی اولاد کو ڈراتا بیٹا راستے کے کنارے مت جا پانی کے کنارے مت جا बिजली के करंट और वायर के बाद मतजात शौक लगेगा अगर डर ही नहीं तो क्यों कराएगा अगर इम्कान और पॉसिबिलिटी नहीं तो है तो खबरदार क्यों करेगा एक आदमी अपने घर में बच्चा बैठा हुआ है घर के बीचों बैठा हुआ है पलंग पे बैठा हुआ है कह सकता उसको बाप गाड़ी आएगी टकराएगी घर में गाड़ी नहीं आती वहां डर ही नहीं मदीना के अंदर के इम्कान ही नहीं آپ پچھلی قوموں کے حالات جانتے تو پچھلوں کے راستے میں چلو جیسے پچھلے اپنے نبیوں کی قبر پرستی میں مبتلا ہوئے یہ امت بھی ہوگی اور آج آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرستی نہیں دے گی لیکن جہاں, جہاں ترقی اپنی پوری حدوں کو چھو چکی ہے وہاں بھی آپ کو ملے گا کبرج بلکہ آپ دیکھیں گے ماضی میں مکہ مدینہ اور میں جہاں نبی مرنے کے وقت آخری بات ہے مرنے تک اور مرنے تک تو آپ مکی سور دیکھیں آپ مدنی سور دیکھیں مغل میں بھی تو اسلام کی روح اسلام میں بنیادی چیز اور ریڑھ کی اسلامی اسلام کی تو اللہ گواہ اس بات اور ان والے اس بات کے ہیں کہ اللہ کے سواہ کو عبادت اللہ کے سوا کوئی عبادت کھیلائے دو بار ایک ہی آگ میں اللہ تعالیٰ اللہ کے سواہی کو عبادت کھلائے معلومات توحید بہت اہم چیز ہے اور دھیرے دھیرے توحید کا معاملہ یہ ہے ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ ماحول کے اثرات انسان کے عتیجے پر پڑتے ہیں لہذا آدمی کو توحید کی تجویز کرتے رہنا چاہیے معلومات کا توحید اپنے رنگ میں لے اللہ. یہ توحید ہمارے پوری, پورے شعور اور ہماری پوری سوچ کو اپنی رپیکٹ اسی لیے آپ دیکھیں یہ اسی کا وقت آ رہا ہے آپ سبلدار کی سطح میں جا رہے ہیں غم کا وقت آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں یہ اگر زندگی میں ہے توحفیق ہے تو کسی سبق کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے تو اس کا ایک حصہ ہے اصل توحیق یہ کہ صبح شام آپ کی سہت ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اس کی روبیت ہر وقت رہنے والی ہے تو آج کی گفتگو میں اسی توحید کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ آخری کیا ہے بہت سے لوگوں کے لیے عنوان کئی مرتبہ دوہرایا جا چکا ہوگا کہ بھئی ہم کو تو توحید معلوم ہے اور ہم جانتے اور ہو سکتا ہے کسی کے لیے عنوان نیا بھی ہو ایسے بہت کم لوگ ہوں گے لیکن جن جی لوگوں کو معلوم ہے ان کے لیے یہ اپنی معلومات کو تازہ کرنے کا درد ہے اور جن کو نئی معلوم ہے ان کے لیے یہ اس توحید کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ہے اللہ رب تبعال ہم سب کو توحید پر جینے اور مرنے کی بہت زیادہ فرمائے سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ امام نے حدیث نقل کیا اور امام احمد نے کہ بعض اہل تو ہوں گے یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے تو آپ نے یہاں پر توحید کا استعمال کیا اور کہا توحید, توحید والے تو بعض توحید والے ہی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اتنے وہاں پر جہنم میں رہیں گے گویا کہ وہ کوئلے کی طرح جل کے کالے ہو جائیں گے لیکن یہ تو وہ اپنی توحید کی وجہ سے اس جہنم سے نکال لیے جائے اس لیے آپ نے فرمایا تمری کو ہوں اور رحمت پھر اللہ تعالیٰ کی انہیں پائے گی اور انہیں جہنم سے گا لیا جائے گا جہنم میں داخل ہونا گناہوں کی وجہ سے ہوگا لیکن جہنم میں جانے کے بعد بھی جہنمی ہونے کے بعد بھی وہ اللہ تعالی کی رحمت کے حمدار باقی رہے گی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں. کیوں ان کے باپ باقی اور اللہ کی رحمت کی بنیاد پر انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا اور کی لہٰذا اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک جہنمی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا ہے توحید کی وجہ سے تو یہاں پر یہ بات معلوم ہے کہ لبنِ توحید خود حدیث میں موجود ہے اور کئی حادیث اس کے علاوہ بھی آئی ہیں جن میں لفظ لبید استعمال ہوا ہے میں مطلب تفصیل میں نہیں جاؤں گا توحید کیا ہے علماء نے کہا کہ توحید کی تین قسمیں ہیں توحید و سنت میں غور کر کے علماء نے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم کیا ہے توحید رحوبیت دوسری توحید علوبیت یا توحید عبادت اور تیسری قسم ہے توحید اس بات اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے اختصاصے توحید ربوبیت کیا ہے اللہ کے سوا کوئی رب نہیں توہید عروحیت یہ ہے اللہ کے سوا کوئی الہ محمود نہیں اور توحید اسماس بات یہ ہے کہ اللہ اپنی ناموں میں اور اپنی صفاح میں یکتا ہے اس جیسا کوئی ہے. اللہ ہی رب ہے اللہ ہی محمود ہے اور اللہ جیسا کوئی نہیں وہ کامل ہے پرفیکٹ ہے اس جیسا کوئی نہیں اس تین چیزیں اگر آپ کی مان لیں اس کی توحید صحیح ہو جاتی ہے بہت آسان ہے تو مشکل کام ہی ہیں نام اس کے تھوڑے کبھی کبھی مشکل ہو جاتے ہیں رب والی توحید توحید روبیت معبود علاح والی توحید توحید اروحیت یا توحید عبادت اور تیسری توحید اسنام و صفات اللہ کے ناموں اور صفات والی توحید اس تین چیزیں اگر آپ کی مان لیں اس کا نام توحید ہے اگر آدمی کہاں سے لائے گی یہ ساری قسمیں اور آپ نے تو نہیں پڑھی سو بھی رکو بھی ہے سو بیگے ہو گئی ہے اپنی ناداری میں اس طرح کی باتیں بھی گئی ہیں کہاں سے نکالے آپ نے کہاں سے رہا اور ماں گہرا سنت کر رکھتے ہیں اور الگ الگ آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں قرآن کریم ای کی ایک آیت میں اللہ نے تینوں قسمیں بیا ہے مریم کی آج نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک آج ہے سورہ مریم آج نمبر 65 سکسٹی اس میں اللہ تعالیٰ نے تینوں بیان کی کیا فرمایا اور اب خوش کیول ابا بہنا ہوا اللہ تعالی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور آسمان اور زمین کے درمیان بیچ میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا یہ کیا ہو گئی اللہ رب ہے سب کا سب کا رب اللہ اللہ کے کوئی رب نہیں یہ ہوگئی توحیل رب والی توحید رب کوئی نہیں اللہ رب ہے عبادت تو, تو اللہ کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر جم جا یعنی کہ کبھی دیکھیے اللہ نے فیبل اللہ نے بات اور کہا فہب ہو وہ عبادت کر اور اسی عبادت پر جم جا دو ہو گئے اس لیے کہ اردو میں مصیبت کیا تھی اور آج مسلمانوں میں بھی بات مسلمانوں میں بھی یہ ہے جو نام کے مسلمان ہے کہ اللہ کی بھی عبادت اور غیر اللہ کی بھی عبادت اللہ کو بھی پکاریں گے غیر اللہ کو بھی پکاریں گے اللہ کے آگے بھی جھکیں گے دوسروں سے آگے جھکیں گے کہا کہ اس کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر جم جا ایسا نہ کہ آج اللہ کی, کی, کی؟ شروع میں اللہ کی عبادت کرتا تھا اور میں کی کرنے لگا. نہیں, مرنے تک تو اللہ ہی کی عبادت کر اور اس کی عبادت پر جمع رہے موت تک تو یہ اللہ کی عبادت کے احتمام کی بات ہے یہ دوسری قسم ہے توحمید جس کو کہتے ہیں توحمید اور کو جانتا ہے اللہ کا مصیب کسی اور کو جانتا ہے کیا اللہ جیسا کوئی ہے اللہ کی مماثلت یا اللہ تعالیٰ کی مشالہ کسی اور میں کیا کوئی اور ہے جو اللہ جیسا تو اللہ تعالیٰ کی یہ نصیب اور شبیر دونوں کا اخکار ہے یعنی اللہ جیسا کوئی نہیں ہے کیا مطلب ہے اللہ سنتا ہے کیا اللہ جیسا کوئی سنتا ہے اللہ دیکھتا ہے اللہ جیسا کوئی نہیں دیکھتا ہے اللہ کی ذات میں اللہ کی سب میں اللہ جیسا کوئی نہیں آسکا ہے بھائی اللہ سنتا ہے ہم بھی تو سن رہے ہیں اور اللہ نے بھی قرآن شریف میں فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کیسا بنایا اور جا سمی ہم بندی اللہ نے انسان کو کیا بنایا سننے والا دیکھنے والا لیکن اللہ کی طرح احساس بلکہ کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا ہے اللہ کی طرح کوئی سن نہیں سکتا ہے کہیں سے بھی پکار ہو علیہ السلام نے سب سے چھپا چپ کے اللہ دعا کی اللہ سے سنا مچھلی کے پیٹ میں یموس علیہ السلام نے اللہ کو پک پکارا اللہ نے اس کو بھی سنا اللہ کی طرح کوئی سنتا نہیں ہے اجالا اور دن کا یا رات کا پھیرا सबसे छुप छुपा के आपने गुना कर सकता है अल्लाह से नहीं छुप सकता है समुद्र के बीच कोई बंदा है सब सबकी निगाहों से, से भी वो नहीं है जंगल कोई है गूगल से भी वो छुपा हुआ है इंटरनेट भी नहीं हुआ टावर में भी नहीं है रेंज में भी नहीं है आउट ऑफ रेंज हो गया अल्लाह ताला से कोई छुपा हुआ नहीं अल्लाह तला उसको देखता है آ, اس کے دل کو بھی دیکھتا ہے اللہ تعالی کی نگاہوں سے کوئی بچا ہوا نہیں تو اللہ کا دیکھنا اللہ کا سننا اللہ کیسا کوئی ہے اللہ کا کمال ماننا اور اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی وزیر اور شبیر نہ ماننا یہ تومیدیں اللہ کے ناموں میں اور اس بات میں اس کا کوئی شریف نہیں اس چین اس میں توحید کی ہے اس کو ماننا توحید ہے اللہ ہے اور کوئی نہیں نامود اللہ ہے اور کوئی نہیں اور اللہ تعالی کے ہسماں کے نام اور اس بات میں اس کا کوئی شریک نہیں اسی چیزیں ماننا یہ توحید ہے تو اس چیز کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کی تفصیل کیا ہے ٹھیک ہے بھائی توحید رحوبیت ہے اس کا مطلب کیا ہے اللہ کو رب ماننا رب ماننے کا مطلب کیا ہے رب ماننے سے کیا ماننا ضروری ہو جاتا ہے فلم نے کہا کہ بنیادی طور پر تین یا چار چیزیں ہیں جو ایک آدمی کو ماننی پڑتی ہیں جب وہ توحید رحوبیت کا اقرار کریں ایک خالد اللہ کے سوا کوئی نہیں دو مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں تین راجی اللہ کے سوا کوئی نہیں اور چار ساری کائنات کا نظام اللہ کے سوا کوئی نہیں چلاتا ہے اللہ ہی ہے ساری کائنات چار کی جو بتائے تو آپ نے تین بتائیں جو تنویر ہی کے ذمن میں آ جاتا ہے رزق بعد اس کو الگ کر کے بتائیں کہ قرآن میں خلق کے ساتھ رزق کا خصوصاً ذکر ہوا ہے اور یہی رزق کی مصیبت ہے جس کی وجہ کو بتایا. اور اسی طرح سے ایک انسان یہ چار چیزیں ہیں جو خالد نہیں سب کا خالص سب کا وجود دینے والا پیدا کرنے والا ایک کرتا ہے دینے کے بعد اس کا مالک اس سے پہلے اور بعد میں اور لیے اللہ, ہے. اللہ کی طرح کوئی مالک نہیں. ساری جو بھی ہے, ہے. مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس نے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کی زندگی کے لیے اس کو رسک بھی اللہ دے رہا ہے چار آسمان و زمین کا پورا نظام سورج چاند ہوایں بادل جینا مرنا اس کی غم تکلیف اور رات بیماری شفا سارا نظام ایک اللہ چلاتا ہے کیا چیزیں ماننا ضروری ہو جاتا ہے ایک مانے, اللہ کے دعا کوئی رب نہیں اس کا مطلب کیا ہے اللہ کے دعا کوئی خالق نہیں اللہ کے جو مالک نہیں اللہ کے دعا کوئی راج نہیں اللہ کے دعا کائنات کی تدبیر کوئی اور نہیں کرتا ہے کیا چیزیں ماننا چاہیے کہاں ہیں؟ قرآن سے. قرآن قرآن قرآن ہے قرآن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا حفاظت ہے اور وہ ہر چیز پر نگران درپرست ہے ہر چیز کا وکیل ہے ساری چیزیں اسی کے سفر ہیں ساری چیزوں کی حفاظت اور نگرانی اسی کے ذمے ہے تو یہاں پر کیا فرمایا سورہ آج کی پر بات ہے کہا کہ اول کو انش ہے ہر چیز کا خالق ادا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کا خالق اللہ ہے اور دوسری چیزوں کا خالق کوئی اور ہو نہیں ہم دو خالق کو نہیں مانتے ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہو چاہے وہ چیزیں اچھی ہوں یا بری ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے ان کو اوسام دینے والا اللہ ہے اب آزادی ان کو اللہ نے دی ہے چاہے اچھا کرے برا کرے امبیا کو اللہ نے پیدا کیا امبیا اچھے اعمال کرنے والے سوری اچھے امال کرنے والے کو بھی اللہ نے پیدا کیا وہ آزادی اس نے برا کیا. لیکن سب کو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہے ساری کائنات نہیں کہ کہتے ہیں کہ خیر کا تاریخ ایک ہے کا تاریخ دوسرا ہے نہیں ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی اور جن کو آزادی اللہ نے دی اب اس کے بعد وہ شر کرے تو ذمہ دار ہو لیکن ان کا خالق اللہ تعالی ہے شرط کی نسبت اللہ کی طرف نہیں لیکن پیدا کرنے والا تمام رضوبات کا جو موجودات ہیں ایک ہلتا ہے اللہ کی طرف کوئی پیدا کرنے والا نہیں نمبر دو ساری چیزوں کا مالک اللہ تعالی ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالی نے پیدا تو کر دیا لیکن اپنے فتح نے کسی ولی کے کسی نبی کے ہاتھ میں دے دی آپ اس کے مالک کیا آپ کے پاس نہیں اللہ تعالیٰ کل مالک تھا آج بھی مالک ہے اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے، اللہ ملک و و یہ سورم کریبی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں اور ان میں ان کے درمیان اور ان میں جو کچھ بھی ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے سب کی بادشاہت اللہ کی ہے اور وہ ہر چیز پر سات ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے نماز ہوا کے مالک کون ہے ایک اللہ ہے بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء کے ہاتھ میں خزانے ہوتے ہیں جس کو چاہے اولاد دے جس کو چاہے بیٹا دے بیٹی دے اسی لیے بہت سارا لوگ جاتے کیا کرتے ہیں پر جاتے ہیں وہاں پر اولاد کے لیے نعرہ باندھتے اولیاء کا احترام کرنا پیر ہے اولیاء کی عبادت کرنا چند ہے بھائی اللہ کے دیکھ بھال اس نے کا نافت نہیں کرتا ہے بہن سے محبت کرتا ہے اللہ والا سے, سے کیوں نہ کرے لیکن ایسی محبت اللہ کی محبت پر غالب ہو جائے اور انہیں کو سب کو سمجھ دینا اللہ کو بھول کے انہیں کے پیچھے پڑ پہنچانا اور سے ملنے کا عیدہ رکھنا یہ اسلام میں نہیں اللہ نے قرآن میں کیا بتایا آسمان اور زمین جو بھی ہے سب کا بادشاہ اللہ ہے ساری ملکیت اللہ ہے مالک اللہ ہے اللہ کی طرف سب محتاج ہے اللہ نے کیا بتایا ارے ہمارے علاقے جس کے پاس روپیز ہے اللہ نے کیا بکایا تم سب کے سب اللہ کے آگے ہو یہ اللہ ہے جو غنی ہے اور حمیر ہے رینا اللہ کی ہے فقر غیر اللہ سب کے سب فقیر اللہ نے کہا چھوڑ کے باپی آ رہے اللہ نے بھی برے بھی بڑے بھی اور نام امن تم ان کو پڑا ہوا تم سب کے سب اللہ کے آگے بپی ہو مطابق اللہ کی موتاجی سے کوئی نکل نہیں سکتا ہے نہ دنیا میں نہ آبرت میں نہ ماں کے پیٹ میں نہ میں ہر انسان اللہ کا محتاج ہے ہر لمحہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جس میں اللہ کا محتاج بلکہ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اپنے وجود کی ابتدا میں اور اپنے وجود کی بہا میں اللہ کی موتاجی کے محتاج محتاج کے ساتھ آپ نے کسی نے دیکھا کبھی एक फकीर दूसरे फकीर से नाम अल्लाह के नाते मैं मैं ना मेरा असल है कि नहीं दूसरे फकीर की सलाह करता है मेरा जनाब के काम है मैं फिर बैठा हूँ मुझसे मांगता है आने वालों बैठे हुए थे नहीं फकीर से नहीं अवताज से नहीं اللہ کے سے مانگ اللہ نے کیوں بتلا ہے اس لیے بتایا کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے آگے ماتھیں. دوسروں سے مانگیں اللہ نے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سب کچھ ہے وہ غنی محتاج نہیں اللہ کی طرف سب اس کی محتاج کا مطلب اللہ کے محتاج بنو اپنے آپ کو محتاج کا محتاج مت بناو اپنے آپ کو اس کا محتاج بناؤ جو کسی کا محتاج نہیں ہے تو ہی نقوبی مالک ہے. ملک اس کا ہے ملکیت اس کا ہے. سب اس کے پاس ہے کسی کے پاس کچھ نہیں سب اس کے پاس ہے تو ہی دل خوبیت یہ ہے کہ ایک انسان اس بات کا احتساب رکھے کہ دینے والا اچھا ہے سب اچھا آتا ہے یہ اس نے ملک آتا ہے اور اسی طرح سے تیسری چیز ہے تدبیر امر سارا نظام چلانے والا یہ کرتا ہے زندگی دینا ماں دینا خوشی اور رات تکلیف بکر اینا سارے مسائل پورت نکلنا ڈوبنا رات دن موسموں کا تبدیل ہونا عوام کا چلنا کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ نہیں یہ ڈپارٹمنٹ اللہ نے کسی کو دے نہیں دیا ہے رات دن کلو شاید ہر دن وہ پوری کائنات کا جاتی ہے بندے کی حت کا پورا کرنا تعالیٰ غریب اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین تک تمام امور کی تصدیق کرتا ہے سارے معاملات اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرتا ہے پورا نظام چلاتا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں نظام وہ نہیں چلاتے ہیں فیصلے اللہ لیتا ہے اور بھی دیتا ہے اور فرشتوں کو سارا نظام اللہ اکیلا چلاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اللہ خالا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تم کو رزق دیتا ہے پھر وہی تم کو گا پھر وہی تم کو دوبارہ خدا پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد دیا، پھر مان دے گا، پھر زندگی دے گا. اللہ نے تمہارے جتنے شریف ہیں ان میں سے کوئی یہ سب کر سکتا ہے وہ تو خود ہی پیدا ہوئے پھر موت بھی آئی کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے اور کوئی جی؟ محتاج اللہ جس وقت کسی اور کو دیکھ لو وہ کہیں نہ کہیں کسی, کہی، کسی نہ کسی چیز کا محتاج جی دکھائی دے گا دکھا جو مربوب ہے وہ رب نہیں ہے جو پیتا ہے، دنیا میں پیتا ہے جس کی زندگی اور موت ہے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے جتنے شریف تم نے بنا رکھے ہیں کیا اس میں سے کوئی یہ کام کر سکتا ہے تمہار ہوتا ہے رام باق ہے اللہ جس میں یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اور آگے آئے اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے رات کو دل میں اور دن کو رات میں اور وہ سب سب اور اسی نے پابند بنا دیا ہے سورج اور جان اور ایک مدت اور ایک مقررہ وقت کے لیے ہر ایک چلا جا ہے. یہ اللہ ہے جس نے سورت جان کو پابند کیا ہے رَالِكُمْ رَبُكُمْ لَهُ <الْمُلْء> یہ اللہ ہے تمہارا رب ساری بادشاہ سیکھی مِن مَا مِن اور اللہ کے کو تم پکارتے ہو وہلی پر جو ہوتی ہے اس کو بکنی کہ آپ بولیں گے اس میں اس کی گٹلی جو ہوتی ہے اس کے اوپر ایک پتلا ایک دھلی ہوتی ہے ایک اس کے اوپر میں برین ہوتا ہے جن کو تم اللہ کے ساتھ مکارتے ہو آسمان واقع کی, کی جو, کی کی جو مالک اللہ کیوں بتا اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے مانگنے کے لیے, اس لیے کے کو معلوم ہو کسی کے پاس کچھ ملنے, ملنے والا نہیں ایک اللہ تعالی سے سب کچھ ملنے والا ہے ایک اللہ سے ملتا ہے روبیت بنیاد ہے یہ اگر آپ کی صحیح ہو تو آپ کی کبھی جد میں نہیں پڑتا ہے اب مونی صاحب بتا رہے کام کرو خدان گرگاہ پہ جاؤ وہاں پر نارا باندھ ہو کی جب حاجات ہوتی ہیں جب اس کی پیدا ہوتی ہے تو زندگی میں عبادات میں ہے غیر اللہ بتائیے کوئی ایک آدمی ہے کہ درگاہ پہ جا کے نالا پاتا ہو نمازی بنا دو کہ کبھی کوئی کسی بزرگ کی درگاہ پہ گیا آپ جا کے اس نے کہا ہو کہ میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں ایک نالا باندھ کے کہہ کے مجھ کو نمازی بنا دو آپ کی دنیا کی آزاد کیے جاتا ہے بیٹی اس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے کوٹ میں کیس اٹھا ہوا ہے حل نہیں ہو رہا ہے دکان نہیں چلتی ہے بیماری ہے کپای ہی زندگی کے مسائل انسان کو غیر اللہ کے آگے چکاتے ہیں اگر آدمی کتاب کی رحوبیت صحیح ہو جائے اس کو یقین ہو کہ اللہ دیتا ہے مالک اللہ ہے اور سارا نظام اکیلا اللہ چلاتا ہے اللہ کی رحوبیت میں کسی کا کوئی جہاز نہیں اللہ کسی کا کوئی دینے والا نہیں اگر یہ صحیح ہو جائے تو جائزہ سوچ کی اور جائے ماتھ ٹکائے گا جو وہاں پھیلائے گا کسی اور بگاڑ کرنا ضروری ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی سبزہ افراد کو اپنے ساتھ سوار کی ہوئی اور کیا بتا رہے ہیں اللہ کی حفاظت کر اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا اللہ تیری حفاظت کرے لے کہ اگر اللہ تعال ساری مخلوق مل کے نقصان پہنچانا چاہے اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا وہ نہیں سب مل کو نقصان نہیں جب تک کہ اللہ نے جائے. پہنچا سکتے نہیں پہنچا سکتے جو ہے جو اللہ نے لکھا ہے قدم اٹھا لیے گئے اور صحیح کے سوچ گئے کیوں بتا رہے ہیں؟ چھوٹے بچے کو بتا رہے ہیں اللہ دے گا ملے گا نہیں تو نہیں اگر صحیح ہو جائے پھر آپ جا اللہ کی فرض کی جائے گا مسجدوں کو چھوڑ کے جائے گا. خالی. پر اوالی مرد و مرد عورتیں بھی مرد وورتیں بھی وہاں پر ہیں جو عورتیں مسجد میں نہیں آ رہی ہیں وہ درگاہ پہ بھرا پر جا رہی بلکہ آدمی بھی جو تعارف بتی کہ وہاں جگا رہا ہے صرف آسا کام سے ہے انسان اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اللہ کی بجائے غیر اللہ سے بگاڑ ہے اس لیے توحید حقوبیت کا مضبوط بنانا ضروری ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے ان کے ذہن میں پیس کر ڈال بھی جائے اس کو پلا بھی جائے یا اللہ ازوا دینے والا کوئی نہیں اللہ کوئی یہ اگر ذہن میں بیٹھ جائے سارا کائرام کا نظام اللہ چلانے والا ہے آپ بھی کہیں جائے گا یہ, یہ پہلی چیز ہے تو ہی دیر روپیے کہتے ہیں مصرقین مکہ اللہ قورم مانتے تھے لیکن ان کا رب ماننا اوقات کے اعتبار سے ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے شرکین کے بارے میں اللہ نے فرمایا عرب کے جو مشرقین ہیں ان کا حال کیا ہے مکہ والوں کا حال کیا ہے جو اللہ کے کبھی دعوت کو نہیں مانتے کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اللہ کو مانتے تھے مال یہ ہوا کہ کچھ فکاؤ میں ایسا تھا کہ اللہ کو ماننا فائدہ نہیں تھا کیونکہ اللہ کو رب ماننے کے بعد اب دوسری چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں وہ یہ کہ اللہ کو جب رب مانا ہے جب دینے والا اللہ ہے تو مانگو میں اللہ ہی غیر اللہ نہیں عبادت اللہ ہی کی جائے اللہ کے اس کے کسی اور بھی نہیں لیکن مجھے کن کیا کرتے تھے کہتے تھے رب تو اللہ ہے لیکن پھر مانگنا کسی اور سے دجاد کسی اور کو ذبح قربانی کسی اور کو راضی کرنے کے لیے عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھی کرتے تھے اللہ کی بھی کرتے تھے اللہ کے سوا دوسروں کی بھی کرتے تھے اللہ کو سب سے بڑا مانتے تھے لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے دوسرے وسیل اور وسائل اپنے لیے انہوں نے اختیار کیے توحید رافی نہیں ہے یہ توحید کے بھی اہتمام کرنا پڑے گا رب اب مانا ہے نا اس کے بعد علا بھی ماننا پڑے گا کیا سبب ہے ہیں الحمدللہ رحم العالمی مانا تمام تاریخ اللہ کے لیے آدمی کا رب ہے آگے جا کے کیا بول رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مجھے مدد جانتے ہیں وہ کیا ہے بنیاد ہے ذہن بن گیا رب اللہ کس کا کوئی نہیں معبود بھی اللہ کے کوئی نہیں اگلا مرحلہ یہ ضروری قومی رقوبیت کا لازمی تقادہ ہے کہ ایک آدمی اللہ ہی کو اپنا معبود مانے لیکن مشرفین کا مسئلہ کیا تھا وہ ایک کو مانتے تھے دوسرا نہیں مانتے تھے وہ اللہ قرآب مانتے تھے اللہ کو معمول بھی مانتے تھے لیکن مسئلہ کیا تھا کہتے تھے اللہ کی بھی عبادت کریں گے اور دوسروں کی یہ مصیبت کی اس کی وجہ سے اللہ کی نزی کو مسلم کراتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ من آپ کو منتی ہے ان کو دیکھیں کہ مشرقین کا عیدہ کیا تھا آج بہت سارے مسلمان بھی کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر پیڑ کا پتا بھی نہیں ملتا ہے کا دا کہ وہ اللہ کے بعد یہ دیکھیں کہ ان کا پیار کیا اللہ کے اے نبی اس سے کہیے کہ زمین میں پوری زمین اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے اگر جانتے ہو تو بتاؤ ساری زمین اور زمین کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری مصروحات کس کی پروپرٹی اللہ نے فرمان صدر کرو اگر آپ ان سے پوچھو گے کس کا ہے تو قورم جواب دیں گے اللہ کا ہے تو کی یہ میں تھے اس زمین اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کیونکہ بھی عقیدہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے چابی اللہ نے کیرما کل اصلا قدر کرو آپ کہیے تم نصیحت مانگتے کیوں نہیں اور سب ہے اور آپ ان کا رب کون ہے اور ڈرتے کیوں نہیں پہلی آیت میں آپ دیکھیں کہ زمین کا مالک سب کا مالک کون ہے اللہ ہے اسی طرح سے آسمان اور عظیم کا رب یہ بھی کون ہے یہ بھی اللہ ہے زمین کا مالک اللہ آسمان کا مالک اللہ. زمین میں جو ہے اس کا مالک ادا آسمان میں جو کچھ اس کا مالک کرتا اب کا مالک اللہ کو مانگتے پھر ساری چیزوں کے خزانے اور ان کا مالک ان کی سارے خزانے کس کے ہاں؟ اور کون ایسا ہے کہ خود پناہ دیتا ہے سب کے مقابلے میں وہ بچانا چاہے سب مل کے ہلاک نہیں کر سکتے اور کون ایسا ہے وہ ہلاک ہے اگر پکڑنا چاہے اس کے مقابلے میں کوئی کوئی پناہ کام نہیں آ سکتی وہ بچانا چاہے تو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا وہ ہلاک کرنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا ایسا ہے کوئی کون ہے مشرقی سے پوچھو جواب کیا ملے گا اپنے کتوں کا نام لیں گے نہیں اللہ نے فرمایا چیز اللہ ہی کے لیے بات ہے اللہ نے فرمایا آپ سے تم پر جادو کیا جاتا ہے کہیں تم پر جادو تو نہیں ہوا ہے اتنا بڑا اللہ کو مانتے اور ڈھوکے کے اور اپنا ماں بنا لیتے ہو جب کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے وہ ہلاک کرنا چاہے تو کوئی اتنی بڑی اللہ کی ہے اور آسمان میں سب کچھ اللہ کا ہے جب یہ مانتے ہو اور عرش. عرش اللہ کا ہے. سب اللہ کا ہے جب یہ مانتے ہو تو پھر اللہ کی طرف دوسروں کے پاس جاتے ہو اسے چین کا عقیدہ یہ تھا سب کچھ دینے والا ہے لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے انری محمد مسلمان بی آج کتنے مسلمان ہیں جو مزہ اڑاتے ہیں اہل حبیب کا تو ڈائریکٹ والے آج چیلنج کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ ڈائریکٹ والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صحابہ کیا صحابے کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر رہے ہیں آپ ملتی آپ سے ایک عام عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے پاس ائیر کہا اللہ کے رسول بیماری آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مختص ہے بتائیے جا بات کو اس, سارے اس کو ڈانٹا نہیں اور ساری فکائیں تو نبی کے آپ نے اللہ سے کیوں کر دی ڈائریکٹ آپ جمع کہا کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں سارے فکانیں میرے ہاتھ میں آپ نے کیا کہا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اگر تو چاہے تو صبر کا تیرے لیے جنت گواتا ہے आप ये कह रहे हैं अगर तू चाहे तो मैं दुआ कर आप दुआ करते ये नहीं कि आप ही शिफा दे दे आप ही शिफा दे दे नहीं आपकी गोद में आपकी बेटी आपका दबा था बेटी का बच्चा आपकी गोद में दम तोड़ रहा है आपका अपना बेटा कि बाबा ही आपकी गोद में दम तोड़ रहा है आपकी आंखों से आंसू निकल रहे आप बचा सकते हैं नहीं आपके चा आपके सामने दम तोड़ रहे हैं آپ چاہتے ہیں ہدایت ملے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہدایت ملے آپ ہدایت کے مالک نہیں آپ حیات کے مالک نہیں آپ کے گھر میں بکر واقع ہے جان سے جان گزر رہا ہے آپ نہیں کر سکتے سکتی آپ اللہ علم اللہ کے رسول تھے نبی تھے سارے نبیوں میں سب سے افزر تھے سارے بندوں میں سب سے اہلا آپ اللہ نہیں آپ اللہ کے برابر نہیں آپ رب نہیں آپ اللہ کے بندے آپ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے چاہے کھانے کا معاملہ ہو پینے کا الحمد للہ تمام تاریخ اللہ کی جس نے کھلایا پلایا میرے ہاتھ میں نہیں کھلانے پلانے والا کون ہے شفا کے بارے میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی وسلم کیا کر رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور روپیہ کر رہے ہیں تو کیا روپیہ ہے ادہ البا بننا لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور کر دے اس تکلیف کو ہٹا دے آپ دعا کر آپ خود نہیں ہٹا سکتے اور اس کا شفا دے دے تو شفا دینے والا ہے لا الا چپا چپا چپا دے دفاع ہے ہی نہیں شفا اللہ ایسی شفا دے گی جو بیماری کا اثر بھی نہ چھوڑے شفا دینے والا ہے سب کچھ کرنے والا اللہ خدار بھی ہے हमारे नमी की तारीमार दूर है इन बुनियादी बातों से भी दूर हो चुका है और क्या उस नही मिट्टी खा रहा है देखिए क्या नहीं कर रहा है गले में क्या नहीं बांध रहा है रीछ के बालविक गले में बांध रहा है घोड़े के नाम घर से जो है ठो के समझ रहा है कि मेरे घर मेरा है समझ रहा है, के रहा है, नहीं रहा है, समझ रहा है इसमें शैतान नहीं आये हो वो भी शैतान का मच्छर बना हुआ है और ये जो चीजें है इससे क्या है पक्का अगर हो जाए मजला खत्म हो जाए लेकिन इसका सकादा यह है یہ یقین اگر سوکھتا ہے پھر اللہ سے سامنے والا آپ کو اللہ کی طرف اور نہیں اللہ ہی لینے والا ہے مشرقین کیا کرتے تھے وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ سے لیکن اللہ سے ڈائریکٹ نہیں لے سکتے اللہ سے انڈائریکٹ لے سکتے اور یہ کون ہے یہ بزرگین بدھ ہیں یہ صالحین ہیں ان کو خوش کریں گے تو اللہ کو ہوتا ہے اللہ کے جواب دوسروں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ ان کی عبادت نہ کریں تو کوئی نقصان پہنچا سکتے نہیں ان کی عبادت کریں تو کوئی فائدہ پہنچا سکتے نہیں بیٹھ کے مکھی سکتے ہیں نہیں اور اللہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا وہیل سٹیٹمنٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پت جن کی عبادت ہم کرتے ہیں اللہ کے ہاں اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں دوسرے کا ہی اللہ اولیا اللہ, اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا اور دارد دارد بنا رکھتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے مانو کر ریبون ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہم کو کچھ اور قریب کریں اللہ سے قریب ہونے کے لیے غیر اللہ کی عبادت کرنا شرقین کا طریقہ ہے وہ جازی سے اللہ سے قریب لیکن ڈائریکٹ اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے اس لیے کیا کریں گے ان کتوں کی عبادت کریں گے یہ ہم کو اللہ کے قریب کریں گے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی بادشاہوں جیسا سمجھ لیا دنیا کے بادشاہ جن کے پاس ڈائریکٹ ہی جا سکتے ہیں کسی کے تھرو جانا پڑتا ہے اللہ کا ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا میرے بندے جب میرے بارے پوچھے تو میں تو ہوں۔ اللہ نے فرما وقت وقت کر سجا کر اور قریب ہو جائے یہ نہیں کہا کہ خلاح لے کر آ پھر قریب ہوگا نہیں سجا کر اور خرید اللہ کا بہت آمام سے تو اللہ کی عبادت والے غیر اللہ کے ذریعے اللہ کا فرق نہیں ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اللہ سے قریب اسلام ہی نہیں ہے اور مشرقین کی مصیبت نہیں انہوں نے عبادتیں اللہ کے سوا دوسروں کی کی اور اس عقیدے کے ساتھ کہ ان کے آگے جھکیں گے تو یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں گے یہ شرف اکبر ہے جو آدمی کو اسلام سے باہر نکال دیتا ہے اگر جانتے اس کے آدمی سا کرے اسلام سے بعض کر جاتا ہے اور یہی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک دار معلوم کرے توحید کی دوسری وہ کیا ہے توحید اور کا دوسرا نام ہے توحید عبادت عبادت میں توحید اللہ کے سوا کوئی عبادت کے کدایت نہیں رب کی اللہ ہے اور معمود بھی اللہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں اور اللہ کے سوا کوئی معموز بھی پورے پاشاہ میں اللہ نے ہم کو سکھا دیا اور ان کی عبادت نہیں کرتا جس کی دکھ کرتے ہوں لیکن افسوس کی بات بھی ہے मुसलमान गैरल्ला के नाम के पास यहाँ देता है तोहही तो आदमी गैरुल्लाह के नाम के पास यहाँ देगा कर फिर कुल भी पढ़ रहा है सारी तोहिद वाली नाम सबके अंदर तो سوچے کون سی ہے سب کی سب تو اور پوری تو کیوں؟ جا دیتی. دیتی پھلے اللہ کو مانتے ہیں اور کیا کیجیے اللہ کو ماننا اگر کافی ہوتا وہ بھی تو اللہ کو مانتے ہیں شرقین بھی تو اللہ کو ہیں لیکن وہ اللہ کو ویسا نہیں مانتے تھے جیسا اللہ نے اور اللہ کے حصوص نے, نے ماننے کے لیے کہا ہے وہ اللہ کے علاوہ لوگوں کو بھی ناخود مانتے تھے اللہ نے اللہ ایسا نہیں چلے گا اللہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو کرو. کسی کے عبادت میں بھی اللہ کی مثالیں کیا ہیں عبادت جانے, سجدہ عبادت ہے کئی عبادتیں سجدہ عبادت ہے اور کسی طرح سے دعا عبادت ہے کسی طرح سے جانور کر کرنا یہ بھی عبادت ہے نظر عبادت ہے چاروں عبادت ہے اس کے علاوہ اور عبادت ہے لیکن آج آپ دیکھیے مسلمان چاہتا ہے اللہ کے علاوہ قبر کو جا کے بھی سجا کرتا ہے کیا کہتا ہے یہ تعلیمی سجا ہے اسلام میں تعلیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے سجدہ عبادت ہے اللہ نے کا وقت بتائی سجدہ کر اور مجھ سے قرب اختیار کر سجدہ عبادت ہے اللہ کے ذریع کرنے والا عمل ہے جب اللہ عبادت ہے تو عبادت میں نش جائز نہیں لہٰذا سجدہ اللہ کے جائز نہیں دعا حلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبادت دعا ہے عبادت دوسری رشتہ افر عبادت ساری عبادتوں میں افضل عبادت دعا ہے معلوا کی جب دعا عبادت ہے تو اللہ شع کسی اور کو پکار سکتے ہیں نہیں اب آپ ہی کبھی رسول اللہ کو پکار رہا ہے کبھی حضرت علی کو پکار رہا ہے یا علی المدد بچے بھی لگ رہے کا آپس میں کیا یا علی المدد تو علی کو پکار رہا شیوں کا دارا ہمارے گھروں میں آتا ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا شدھ ہے قبروں کو اور اسی طرح سے کو اور کسی طرح سے مخلوقات کو, کو اور پیڑ پودوں کو پتھروں کو پکارنا مدد کے لیے دعا عبادت غیر اللہ کی دعا کرنا جائز ہو جی اگر قبروں سے ماننا جائز ہوتا ان کو مدد کے لیے پکارنا جائے ہوتا, جا اللہ کے نبی سے بندہ خبر پر جا کے آپ کو حل کے لیے آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ صاحبہ نے علیہ وسلم کو قربانی عبادت جہاں پر زبا کیا جائے اللہ کا نام لے کر اور اللہ اور کے لیے رب پڑھ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کر اب اگر اللہ کی بجائے کسی اور کی روا کے لیے قبر پر جا کر دبا کرتا ہے یا قبر سے ہٹ کر قبر والے کے لیے دبا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ٹوٹ گیا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی کرنا جیسے نماز اللہ کے کی سوا کسی اور کے لیے نہیں ویسے قربانی اللہ کے کی سوا کسی اور کے لیے نہیں شک ہو جائے گا وہ لوگ خودوں کی تفرم کے لیے اپنے جانور تباہ کرتے تھے آج بڑی چیز اللہ والوں کے تقرر کے لیے مستمان کریں یہ چلتے ہیں نظر ہے جیسے لوگ منت مانتے ہیں کہ اگر بیٹا ہوا تو ایسا کریں گے جانور تباہ کریں گے درگاہ پر کی. اگر کیس سال ہو گیا تو یہ کریں گے اگر غلام اللہ بیماری کی چھپا مل گئی تو ہم نظر مانتے ہیں غیر اللہ کے نام اسلام میں جائز نہیں ہے نظر اگر کی جائے تو اللہ ہی کیا ہے منت کی عبادت ہے اور اللہ کی اور اللہ سے محبت کرنا اللہ پر بھروسہ رکھنا توکل کرنا یہ بھی بادہ اب ایک آدمی کہ میں نے درگاہ پر ہے جازت چڑھائی اپنا مزہ ہوگا ہی اب اللہ کی بجائے اور اس معاملے میں اللہ تعالی سے ڈرنے کی بجائے غیر اللہ سے ڈرے یا ویسا دوسرے سے ڈرے یہ بھی شک آپ نماز نہیں پڑھ رہا اتنا بھی ڈرتا ہے لیکن اگر درگاہ ہے اور اس کی نظر اس نے کیا تھا اور اس سال اگر چک جائے ڈرتا ہے کچھ نہ کچھ में آئے گی نماز نہیں پڑ رہا ہے کوئی مصیبت آئے ایسا کوئی خاص ڈر نہیں ہے تو ڈیلی ہے نا ڈیلی چھوڑے کو بھی ڈلتا ہے لیکن سال میں ایک مرتبہ میں نے نظر کی تھی وعدہ کیا تھا بابا سے یہاں آتا چڑھاؤں گا اور اگر کس سال نہیں چڑھائی نہیں کی کندے نہیں کیے تو میں ہونے والا ہے ایسا کرنا گھر کی برکت اور جائے گی برکت دینے والا ہے اس طرح کا خوف ان سے رکھنا غیر اللہ سے ہم معلوم تعظیم اللہ کی وجہ سے نہیں ہو رہی جیسے زہر اللہ کی بس جتنے جا رہا ہے پیٹ نکال کے جا رہا ہے گھر پہ جا رہا ہے الٹے پاؤں آ رہا ہے خبر کی کی بھی نہیںرگاہ بھی جا رہا پی تعبی کر رہا ہے, کرتا ہے اللہ کی, کی شاعر اللہ نے بنیاد بنا وہی تعبیت لحاظ آپ دیکھیں گے کہ آج مسلمانوں نے بہت ساری وہ چیزیں آ ہیں جو مسلمان یہ نہیں کہ ہم ان کو مشریف بنا دیں ان کو اسلام سے سکھا دیں بلکہ ہم ان کو ان کو سکھانا اگر عام نہیں ہے اور اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے اسلام کے دائرے خارج سب جان کر بھی اگر کڑا رہا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے تو یہ دوسری چیز ہے جو کی دوسری قسم ہے توبید عبادت اور تیسری قسم ہے جس کو توحید اصما صفات کہتے ہیں توحید اصما صفات کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن غریب میں بھماتا ہے اللہ کے مثل کچھ بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ اللہ ایسا کچھ بھی نہیں اللہ کے مثر خوش نہیں ہے جواب اللہ کے نام اسے اور نہیں دے سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ اس طرح کے جو نام ہیں جو اللہ کے نام ہے تو غیر اللہ کو نہیں دیے جا سکتے ہیں اور اللہ کی صفات اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری صفات ہیں یہ دو سفات میں بیان کرتا ہوں ان میں یہ اعتقاد رکھتے کہ اللہ کی صفات تمام کے پار ہیں اور اللہ اپنی صفات میں کامل ہے پہلا کام اللہ تعالیٰ صفات میں کامل ہے تمام سے پاک تو اللہ تعالیٰ کی ان میں اللہ کا کوئی, میں. اللہ کوئی نہیں ہے. نہ اللہ کی راہ کے اعتبار سے, سے نہ اللہ تعالی کے اللہ کے ناموں میں اور اللہ کی صفات میں اللہ کو کامل ماننا اور اللہ کو ہر ایک اعتبار سے بےعید اور دو اللہ تعالی کو ان صفات میں یکا ماننا اللہ جیسا کوئی نہیں یہ ماننا اس کا نام صفات ہے اور ضروری کہ آرمی کو معلوم ہو کہ کون سا نام اللہ کا ہے کون سا نہیں ہے اور کون سی صفات اللہ کی اور کون سی نہیں جب یہ آدمی کو معلوم ہوگا تبھی تو اس سے طوری اختیار کر سکتا ہے اور یہ جیسے مسئلہ آپ دیکھیں یہاں کہاں گڑبڑ ہو سکتی ہے چاہے میں انگلینڈ سے امریکہ سے پکاروں ہندوستان سے پکاروں دل میں پکار ہوں ریاست سے پکاروں وہ میری پکار ہو سنتے اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے شرک ہے کیوں اس لیے کہ یہ خصوصیت ہے اللہ سے بھی پھر اس کے ساتھ بتایا گیا ہے اللہ کے ساتھ اب اگر کوئی آدمی عقیلا رکھتا ہے کہ پلان ملک کہیں سے بھی پکارو انگلش میں پکارو مراٹھی میں پکارو اور اس کو ہاں انڈونیشین में پکار ہو عربی میں پکار ہو وہ हैं और سنتے ہیں اور دیتے بھی ہیں اس سے بھی برائے آج بتائیں کسی مسلمان اس کا پیلا ہے کیا اور مدد گھر میں بازار میں آم سفر میں اگر میں پکار رہا ہے کیوں عقیدہ کیا ہے میں یہاں سے ان کو پکار لوں سنتے ہمارے گھر کے بابا کا سایہ ہے ان کی نگرانی ہیں ہمارا بچہ بچہ ان کی یعنی وہ ہر حال میں دیکھ رہے ہیں رات دن صبح شام سردی گرمی بارش رمضان غیر رمضان ہر حال میں یہ اللہ ہے جو بندے کو ہر حال میں دیکھتا ہے تو اللہ کے دیکھنے اور اللہ کے سننے کی صفت میں جتنے اللہ کے غیر کو چاہے وہ کتنے دیکھو ان کو شریک کر دیا اللہ کے علم میں شریک کرنا ویراحب کو معلوم ہے ہمارا حال وہ مدد کریں گے ہم لوگ ہمارے ساتھ کو معلوم یہ علم کا شد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قیمت علم میں اس نے اللہ کے ساتھ بھی کر دیا اللہ جیسا کسی کا علم نہیں ہے ہر بندے کا حال اور اس کا محال اور ان کے دل کی حالت سب اللہ جانتا ہے اللہ کی پوری نہیں ہے اللہ نے اپنے نبی سے کہا منافقین کے بارے میں لا نحن آپ نہیں جانتے ہو منافقین کو ہم اس کو جانتے ہیں بتائیے اللہ کی نبی سے بتایا رہا جاتا تھا آپ نہیں جانتے ہو ہم کو جانتے ہیں سامنے گھومنے پھرنے والے منافقین ہیں آپ نہیں جانتے اور یہ آدمی کہہ رہا ہے ہمارے جس کا حال ہمارے پیر صاحب کو معلوم ہے اللہ والے کو معلوم ہے یہ اللہ کے نبی پر قوفیت نہیں دے رہا ہے یہ پیر کی تعبیر کر رہا ہے یہ ولی کی تعبیر کر رہا کیا ہے کیا نبی کی شام سے متاثر نہیں کر رہا ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ کی شام سے مستفی کر رہا ہے کہ جو اللہ کی خصوصیت ہے وہ بندے کو دے دی اور کبھی کبھی تو ایسے بندے کو جس کے اپنے بالوں کا بلکہ اپنے پیشاب پاگانے کا بھی امیاز ہے اس کو معلوم ہے अपने हाथ मालूम नहीं है।, है कि गंदगी में पढ़ रहा हूं ये जाय है कि नहीं है ये बाप है कि नापाप है और उसको आपका हाथ मालूम है जिसको नमाजु के अवकात मालूम नहीं है उसको आपके भले बुरे के अवकाश मालूम है कौन सा मौसम कैसा है और आज मुसलमान कहा लिहाजा इसके लिए जरूरी ये बात हो जाए तबील हो وقت کا بہن آپ پہلے سن چکے ہیں اس کو وقت دیا جی گیا میرے خیال سے وقت دو منٹ باغی ہے تو یہ, یہ بنیادی چیز ہے تومید اور آپ قرآن آپ پڑھ جائیں آپ کو تومید اس میں ملے گی ہر سفع پر آپ کو اللہ کا دعوت ملے گا حتیٰ کہ کام کے حکام کے بھری بھی میں بھی آپ کو توحید ملے گی زیادہ مسلمان کو اپنی زندگی کے اشیام میں صبح شام دن کے اوقات میں تومید کا دعوت نہیں چھوڑنا ضروری ہے نماز